مصطفى. أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الزديم بسم الله الرحمن الرحيم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء وجل <تصفيق> شفاعت کی بحث شروع ہو رہی ہے شفاعت تین قسم ہے کتنی قسم ہے جی شفاعت تین قسم ہے سفارش جو ہے یہ تین قسم ہے پہلا قسم ہے شفاعت وجاہت وجاحت کیا نام ہے شفاعت وجاہت شفاعت وجاہت یہ ہے کہ کسی کی وجاہت اور دبدبے اور مرتبے سے مرعوب ہو کر بادل ناخواستہ اس کی سفارش کو قبول کرنا کسی کی وجاہت دبدبے اور روب سے مرعوب ہو کر بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے اس کی سفارش کو قبول کرنا اس کو کہتے ہیں شفاط وجاہت اب میں اس کی مثال دیتا ہوں مثال یہ ہے کہ ایک آدمی نے چوری کی ہے اس پر چوری کا الزام ثابت ہو چکا ہے بادشاہ نے ارادہ کر لیا کہ میں اس کا ہاتھ کاٹتا ہوں وہ چور چلا گیا کسی وزیر کے پاس غور ہے نہیں ہے وہ چور چلا گیا کسی وزیر کے پاس اسے جا کر کہتا ہے کہ میری جان چھڑواؤ وہ وزیر کا قریبی رشتہ دار تھا یا دوست تھا یا جو بھی تھا وزیر چلا گیا بادشاہ کے پاس بادشاہ کو سفارش کرتا ہے کہتا ہے حضرت یہ میرا بندہ ہے اس کو چھوڑ دو اس کا ہاتھ ہے. نہ کاٹو اس کو چھوڑ دو اب بادشاہ کا پختہ ارادہ ہے کہ میں اس کا ہاتھ کاٹوں تاکہ میرے ملک سے چوری ختم ہو جائے لیکن وہ وزیر سے مرعوب ہو جاتا ہے اسے ڈر ہے کہ اگر میں نے اس وزیر کی سفارش کو قبول نہ کیا تو یہ ظالم اپنی پارٹی بنا لے گا جل سے جلوس نکالے گا میری مملکت کے اندر فساد ڈالے گا یہ اس کے فساد ڈالنے کے ڈر سے اس وزیر سے مرعوب ہو کر بادل نہ خاصتا اور نہ چاہتے ہوئے اس کی سفارش کو قبول کر کے چور کو چھوڑ دیتا ہے چور کو اس کو کہا جاتا ہے شفا وجاہت کہ وجاہت اور مرتبے اور دب دبے سے مرعوب ہو کر بادل ناخواستہ اس کی سفارش کو قبول کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر ایسی سفارش کا عقیدہ رکھنا کفر ہے ایسی سفارش کا عقیدہ رکھنا چاہے کوئی آدمی یہ سمجھے کہ فلانا بزرگ فلانا نبی ولی جن فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ڈرتا ہے اور جب ہم اس کو کہتے ہیں وہ اللہ کو کہتا ہے اور اللہ مرعوب ہو جاتا ہے اور اس کی سفارش کو قبول کر لیتا ہے تو یہ کیا ہے کیا ہے کوفر ہے یہ اللہ کے دربار کے اندر کوئی ایسا سفارشی نہیں ہے سمجھ رہے ہو اب نیچے نیچے ماخذ لکھا ہے شاہ اسمعیل شہید رحمہ اللہ کی عبارت لکھی ہے وہ پڑھو سو اس قسم کی سفارش اللہ کی جناب میں ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتی ہو اس قسم کی سفارش اللہ کی جناب میں ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتی اور جو کوئی نبی و ولی کو یا امام اور شہید کو یا کسی فرشتہ کو یا کسی پیر کو اللہ کی جناب میں اس قسم کا شفیع سمجھے سو وہ اصلی مشرق ہے کیا ہے؟ اصلی مشرک ہے اور بڑا جاہل کہ اس نے خدا کے کچھ مانا نہیں سمجھے اور اس مالک الملک کی قدر کچھ بھی نہ پہچانی سن ہو اللہ کی قدر اس نے نہیں پہچانی کہ اللہ مجبور ہو جاتا ہے اللہ مرعوب ہو جاتا ہے سمجھا فلانا فلانی ہستی فلانا پیر فلانا بزرگ جو ہے خدا کو مجبور کر دیتا ہے یہ اصلی مشرک ہے اور یہ چاہے کافر ہے یہ بندہ جو اس قسم کا آتیزہ رکھے بہرحال حال اس شفاعت کو کیا کہتے ہیں شفات اجاہت دوسرا قسم ہے شفات محبت کیا ہے شفاعتِ محبت کیا ہے شفات محبت یہ ہے کہ کسی فنو بات غور کرو میری طرف دیکھو کہ محبوب کے روٹھ جانے کے ڈر سے محبوب کے روٹھ جانے کے ڈر سے اس کی سفارش کو قبول کر لیا جائے اور بادل ناخاستہ قبول کیا جائے چاہتا تو نہیں ہے کہ قبول کروں لیکن محبوب کے روٹھ جانے کا ڈر ہے اس کے روٹھ جانے کے ڈر کی وجہ سے بادل ناخاستہ اس کی سفارش کو قبول کر لے گئے مثال کے طور پر وہی چور جس نے چوری کی ہے اور چوری ثابت بھی ہو چکی ہے وہ چلا جاتا ہے بادشاہ کی بیگم صاحبہ کے پاس کس کے پاس بیگم صاحبہ سے کہتا ہے کہ میری سفارش کرو اب بیگم صاحبہ نے بادشاہ سلامت کو کہہ دیا کہ بادشاہ سلامت اس کا ہاتھ نہیں کاٹنا اس کو کچھ نہیں کہنا یہ میرا بندہ ہے اب بادشاہ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ میری بیوی میری مملکت میں فساد ڈالے گی جل سے جلوس کرے گی یہ ڈر نہیں ہے اس کو البتہ بیوی کے ناراض ہو جانے اور روٹ جانے کا اس کو ڈر ہے کہ یہ جی میری محبوبہ بیوی ہے میری اس سے محبت ہے اگر میں نے اس کی یہ جی سفارش قبول نہ کی تو یہ جی مجھ سے روٹ جائے گی ناراض ہو جائے گی اس بیوی اور اس محبوبہ کے روٹ جانے کے ڈر سے نہ چاہتے ہوئے اور بادلیں نہ خاصتا اس کی سفارش کو بادشاہ قبول کر دیا بادشاہ نے کیا سمجھا اس کو کیا کہا جاتا ہے شفاعت محبت اس قسم کی سفارش کا اللہ کے دربار میں عقیدہ رکھنا یہ بھی شرک و کفر ہے کیا ہے, ہے؟ شرک و کفر ہے اللہ کے بارہ میں یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں ہستی فلاں بزرگ فلاں نبی ولی چونکہ خدا کا محبوب ہے اس لیے اس کے روٹ جانے کا خدا کو ڈر ہوتا ہے اور خدا ان کو خالی واپس ہے. نہیں کرتا یہ بھی و کفر ہے کیا ہے اب نیچے ماخذ پڑھو مثال کے نیچے دوسرے صفحے پر جو ماخذ لکھا ہے اس قسم کی شفاعت بھی اس دربار میں کسی طرح ممکن نہیں اس قسم کی شفاعت اس دربار میں کسی طرح ممکن نہیں کوئی کسی کو اس جناب میں اس قسم کا شفیع سمجھے وہ بھی ویسا ہی ہے اور جاہل جیسا کہ اول مذکور ہو چکا سن رہے ہو <تصفح> میری طرف دیکھو میں ایک بات بتا دوں شفات وجاہت اور شفات محبت ان دونوں کا نام ہے شفات قہریہ کیا نام ہے شفاعت پرانے پاک میں جا بجا آئے گا انشاءاللہ پڑھیں گے شفاعت قہری یا قہر سے ہے قہر کا منہ ہوتا ہے جبر اور زور سمجھا پہلی شفات کے اندر بھی بادشاہ مرعوب ہو جاتا ہے دوسری شفات میں بھی بادشاہ مرعوب ہو جاتا ہے فرق یہ کہ پہلی شفات کے اندر وجاہت سے مرعوب ہوتا ہے دبدبے سے اور دوسری میں محبت سے مرعوب ہو جاتا ہے بہرحال بادل ناخواستہ چونکہ بادشاہ قبول کرتا ہے اس شفات کو تو گویا کے بادشاہ پر قہر کیا گیا اور جبر کیا گیا اور زوری زور اس سے منوایا گیا ہے اس لیے دونوں کا نام چاہے شفاعت قہریہ شفاعت وجاہت کا نام بھی شفاعت قہریہ ہے اور شفاعت محبت کا نام بھی چاہے شفاعت قہریہ احریات مشرقین مکہ دوسرے قسم کی جو شفات شفاعت محبت اس کے قائل تھے کس کے قائل تھے وہ کس کے قائل تھے شفاعت محبت کے قائل تھے ان کا عقیدہ تھا کہ یہ ملیکا یہ بزرگ یہ نبی ولی خدا کے محبوب ہیں اور اللہ ان کی محبت سے مرعوب ہو کر ہمارے کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے یہ ہستیاں خدا سے منوا لیتی ہیں زوری زور کہہ کر اس کو شفات محبت کہا جاتا ہے بارال وہ شفات قہریہ اور شفات محبت کے قائل تھے وہ لوگ بات سمجھے جی اچھا تیسرا قسم ہے حضرت شفات بل عزن کہتے ہیں شفات بل کیا ہے شفات بل, ہے؟ شفاعت بل یہ ہے کہ کسی آدمی نے چوری کی ہے چوری کا الزام اس پر ثابت ہو گیا اب وہ بچارہ رو رہا ہے پچتا رہا ہے کاش کے میں چوری نہ کرتا توبہ کر رہا ہے بادشاہ نے اس کا یہ حال دیکھا تو بادشاہ بھی سمجھتا ہے کہ بندہ تو نیک تھا لیکن شامت نفس میں آ کر اس نے چوری کر لی ہے میں اس کو معاف کر دوں تو بہتر ہے سنو بات بڑی قیمتی بات ہے بادشاہ کا اپنا دل کرتا ہے اس کو معاف کرنے کا بادشاہ کی اپنی مرضی ہوتی ہے اس کو معاف کرنے کی لیکن بادشاہ کہتا ہے کہ اگر یوں ہی میں نے اس کو چھوڑ دیا جی تو میرے قانون جو ہے قانون میرا ہاتھ کاٹنے والا رہمانی چھوکرے کھیدتے ہوئے دین بھجا ہوں گوڑیاں خریدتے ہوئے دین کرتے کی اپنی مرضی ہے اس کو چھوڑنے کی لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اگر میں یوں ہی سے چھوڑ دوں تو میرے قانون کا احترام باقی نہیں رہے گا وہ دل دل میں چاہتا ہے کہ کوئی بندہ مجھے کہے اور میں اس کو چھوڑوں کوئی بندہ مجھے سفارش کرے اور میں اس کو بادشاہ کی مرضی دیکھ کر وزیر سمجھ گیا کہ بادشاہ کی مرضی چھوڑنے کی ہے وزیر اٹھا اور بادشاہ کے دربار میں سفارش کا ڈالی بادشاہ سلامت مہربانی کرو یہ بیچارہ ہے تو نیک آدمی بس چوری ہو گئی ہے اس سے آئندہ چوری نہیں کرے گا اس کو چھوڑ دو بادشاہ کہتا ہے میرا قانون تو ہے ہاتھ کاٹنے کا لیکن تیری سفارش قبول کرتا ہوں میں اسے چھوڑ رہا ہوں اب سنو بات ذرا غور کرو میں ایک بات سمجھا دوں پہلی جو قسم ہے دونوں شفاعت وجاہت اور شفاعت محبت ان میں بادشاہ کا اس مجرم کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں تھا اور کتان نہیں تھا چھوڑنے کا ارادہ نہیں تھا قتل نہیں تھا بادشاہ مجبور ہو کر بادل ناخاستہ اس کو چھوڑتا ہے اور یہ قسم جو ہے اس کے اندر بادشاہ کا اپنا ارادہ ہو گیا اس کو چھوڑنے کا بادشاہ کا اپنا ارادہ سفارش جو ہے وہ صرف بہانہ بن گئی ہے سفارش کیا بن گئی ہے بہانا بن گئی ہے تو نے سفارش کی ہے اور بادشاہ نے چھوڑ دیا حقیقتن بادشاہ کا اپنا ارادہ ہو گیا اس کو چھوڑنے کا سمجھا بادشاہ کو اس نے مجبور سفارش کرنے والے نے بادشاہ کو مجبور نہیں کیا بادشاہ کا اپنا ارادہ ہوا اس کو چھوڑنے کا بادشاہ کی مرضی کو دیکھ کر سفارش کرنے والے نے سفارش کی ہے اور بادشاہ نے اس کو چھوڑا ہے اسے کہا جاتا ہے شفات بل اذن. کیا کہا جاتا ہے بل عزن بادشاہ کی طرف سے اذن اور اجازت ملی اور اس بندے نے سفارش کی بادشاہ نے منظور کر لی ہے سمجھ رہے ہو اس قسم کی شفاعت اللہ کے جناب میں ہے قیامت کے دن ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالی دنیا میں بھی آدمی نیک دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا منظور کر کے کسی آدمی کا کام کر دیتا ہے آخرت میں بھی نبی علیہ صلا و تسلیم شفات فرمائیں گے باقی بھی شفات فرمائیں گے اولیاء بھی شفات فرمائیں گے اللہ قبول فرمائیں گے وہ ساری کی ساری یہ تیسرا قسم ہوگا شفات بل عزم کون سا قسم ہوگا کون سا قسم ہوگا اس میں اللہ کی اپنی مرضی ہوگی سفارش قبول کرنے کی ان بندوں کو معاف کرنے کی اور جب نبی اور ولی سفارش کریں گے تو اللہ ان کی مرضی اپنا اللہ ان کی سفارش کو منظور کر کے اپنی مرضی سے قبول کرے گا اپنی مرضی سے قبول کرے گا اور ان کو چھوڑے گا اللہ کے دربار کے اندر اس قسم کی شفات بر حق ہے کیا ہے اب پڑھو شفاعت بلعزن کہاں لکھا ہے اس کے نیچے جو مثال ہے نا مثال کہاں ہے مثال میں مثال کی عبارت پڑھ رہا ہوں وہاں سے شروع کر رہا ہوں مثلاً ایک شخص سے نفس کے حملہ کی وجہ سے بادشاہ کے قانون کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے لیکن وہ نہ تو قانون کی بےعدبی کرتا ہے نہ بادشاہ کی بغاوت کرتا ہے بلکہ وہ اپنی اس کو پر بے حد شرمندہ ہونے کی وجہ سے رو رہا ہے اور قانون بادشاہ کو سراقو پر رکھتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ قانون حق ہے میں قاصر ہوں اس سال کو دیکھ کر بادشاہ کو اس پر رحم آ جاتا ہے کہ یہ شخص عادی مجرم تو ہے نہیں اور پھر اتفاقیہ غلطی پر نادم بھی ہے اس لیے بادشاہ نے اپنی ہاس کی معافی طے کر لی لیکن بلا وجہ چھوڑنا بھی مناسب نہ سمجھا اس لیے کہ قانون کی اہمیت ختم ہو جائے گی تو اس پر بادشاہ کے متعلقین میں سے کسی نے بادشاہ کی مرضی معلوم کر کے سفارش کر دی تو بادشاہ نے معافی کا اعلان کر دیا حکم اس قسم کی سفارش اعلی سنت کے نزدیک حق ہے اس میں دو فائدے ہیں اول احترام قانون دوم اطرام شفیع ماخذ سو اللہ کی جناب میں ایسی قسم کی شفات ہو سکتی ہے اور جس نبی و ولی کی شفات کا ذکر قرآن و حدیث میں مضبور ہے سو اس کے معنی یہی ہے اس کے معنی آگے پڑھتے ہو خلاصہ یہ کہ شفات وجاہت اور شفات محبت ان دونوں میں بادشاہ کی مرضی اور دلی منشا نہیں ہوتا بلکہ شفات وجاہت میں اپنی سلطنت کی خرابی کے خطرہ سے اور شفات محبت میں محبوب کے روٹ جانے کے خطرہ سے بادشاہ بادلے نہ خاصہ بلا مرضی خام خب نہ ارادہ بدل کر مجرم کو چھوڑ دیتا ہے سو اس قسم کی شفات تمام میلا لے سماویہ حقہ میں کیا لگا ہے تمام میلا لے سماویہ حقہ میں اللہ تعالی کی جناب میں نہ دنیا میں ہو سکتی ہے نہ آخرت میں واقع ہوگی کیونکہ یہ اللہ پاک کی شان کے سراسر خلاف ہے اور اس کی ذات مقدس کے لیے نق سے عظیم ہے ہاں مشرقین مکہ کی دہ شفات محبت میں مبتلا تھے اس لیے قرآن پاک نے بھی شرک کیا شفات قہریہ کی نفی پر زور دیا ہے اور شفاعت بالعزم میں معافی کے لیے مؤثر حقیقی اور سبب اصلی تو بادشاہ کی اپنی مرضی اور اس کی خوشی اور اس کا رحم و کرم ہے اور اس کا اذن ہے لیکن ظہری سبب سفارش کو ٹھہرایا گیا ہے سو اس میں دو حکمتیں ہیں اول تعظیم و تکری میں شفیع نمبر دوم تکری میں آئی نے خدا بندی اور شفاعت کی یہی قسم شان مقدس الائی کے قطن منافی نہیں ہے کیونکہ یہ تو شاہانہ ترم و اکرام ہے بات سمجھ اب پڑھو منزل یشو اللہ بزن ہی ہے کون جو سفارش کرے اللہ کے دربار میں اللہ بزن ہی بغیر اس کی سفارش کے اللہ بزنی کا مانا اللہ بزنی کا مانا یہی جی مانا کرنا ہے کون ہے وہ جو سفارش کرے اس کے دربار میں اللہ بے سوا اس کی اجازت کے بغیر اس کی اجازت کے علامہ ادلو سی رحم اللہ کی عبارت پڑھو وانا انتباب اشاف ہے بتا حق کو ماہ کو رہ اور مانا یہ ہے کہ انتداب کا مانا تھا روب جمانا دوسرے پارے سے چڑھ جانا اور حکم لگانا کہ یہ کرو جلدی کرو اور مانا یہ جی ہے کہ بے شک چڑھ جانا روب جمانا سفارش کرنے والے کا اور اس کا حکم کرنا اوپر باوجود مکرو سمجھنے مشہور دہو کے لا یقون جو ملکی آمت البتہ تھا کیا کے دن یہ نہیں ہوگا یہ جی؟ ام شفا تو اللہ تو جدو بل من اللہ تعالیٰ اور اے پر وہ سفارش جو اللہ کی اجازت کے ساتھ ہوگی فا حقیقت ہاں رحمت اللہ ہے پس اس کی حقیقت تو اللہ کی رحمت ہے چاہے اللہ نے رحمت فرمائی ہے نا جی لاتن شرف اللہ بھی آز ن لہو فی ان شفا لیکن اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اس انسان کو جس کو سفارش کرنے کی اجازت دی ہے جس کو اور پڑھو ولا تنفا شفا تو ان لہو اور نہیں فائدہ دیتی سفارش اس اللہ کے ہاں مگر صرف اس کے لیے جس کے لیے وہ آپ اجازت دیتا ہے جس کے لیے آپ اجازت دیتا ہے اور کم ملک انفصما شفا تو مشیا کتنی ملک ہیں کتنی فرشتیں آسمانوں کے اندر نہیں فائدہ دیتی سفارت ان کی کسی چیز کا مگر بات اس کے جو اجازت دے وے اللہ پاک لیکن اجازت بھی جس کے لیے چاہے اور پسند کرے او سن رہے ہو بغیر اجازت کے سفارش نہیں ہوگی اللہ میں باد ان ان اللہ مگر یہ کہ اللہ مگر یہ کہ اللہ اور پھر بعض اوقات بادل ناخاستہ اجازت دے دی جاتی ہے فرمانا لے منگ یشاہو جس کے لیے خدا چاہے گا اجازت دے گا جس کے لیے اور فرما جرضا میری مشیت رضا والی ہوگی میں جس پر راضی ہوں گا تو چاہوں گا اور اجازت دوں گا یوں ہی خام خا میں نہیں اجازت دوں گا سمجھ رہے ہو حافظ ابن کثیر مولا فرماتے ہیں اخبارت اللہ کے سماوات خبر دیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ ملئے وہ جو آسمانوں ان کے اندر ہے ملیک کا مکربین وغیرہ کلحم آبید کل آبی دن کلو ہم آبی دل سارے کے سارے اللہ کے غلام ہیں چاہے چاہے آبی اللہ کے غلام ہیں خاضعون اونلہ ہے کرنے والے ہیں اللہ کے آگے کیا کرنے والے ہیں خاضعون اونلہ اللہ کے آگے آجزیاں کرنے والے ہیں لاجش اللہ کے ہاں سفارشیں نہیں کر سکتے اللہ بے مگر اس کے حکم کے ساتھ اجازت کے ساتھ اجازت بھی کس کو دے گا لیما نرتضا جس کے لیے وہ راضی ہوگا اور پسند کرے گا کل عمر آئے اور وہ ملے اللہ کے ہاں نہیں ہے جس طرح کے عمرہ ہوتے ہیں اپنے بادشاہوں کے ہاں سفارشیں کرتے رہتے ہیں بادشاہوں کے دربار میں بغیر ان کی اجازت کے فیم احبا الملو کو اب بادشاہ اس کو پسند کریں یا انکار کریں وہ سفارش کر کے کام کرا لیا کرتے ہیں ایسا ایسا اچھا اب سوال ہے کہ مشرقین مکہ کون سی شفاعت کے قائل تھے شفات کے کتنی قسم ہو گئے جی جی. شفاعت وجاہت محبت بل عزن مشرقین کون سی شفات کے قائل تھے جواب یہ ہے کہ مشرقین شفات محبت کے قائل تھے کس کے قائل تھے <سلام> ہاں وہ کہتے تھے یہ ملحال اللہ کے محبوب ہیں سمجھا اللہ اپنے محبوبوں کو خالی واپس ہے نہیں کرتا روٹ جانے کے ڈر سے اللہ ان کی بات کو ضرور مانتا ہے سمجھا سنگھ اب پڑھو بکانت قریش ان سال ستل اخرا اور تھے قریشی طواف بھی کیا کرتے تھے کعبے کا اور کابی کرتے تھے اور لات اور عزا اور منات تیسرا جو پچھلا ہے ان شفا تلت اور تجاس بے شک یہ پرندے ہیں بلند شان والے اور بے شک ان کی سفارش البتہ ضرور قبول کی جاتی ہے اور تھے کہا کرتے تھے ملک اللہ کی بیٹیاں ہیں جشفان علیہ اور یہ اللہ کے دربار میں سفارش کیا کرتے ہیں دوسرا سوال مشرقین مکہ دنیا کے کاموں میں سفارش کے قائل تھے یا آخرت کے کاموں میں بھی قائل تھے سنو بات صرف دنیا کے کاموں میں شفات کے قائل تھے یا جواب یہ ہے کہ مشرقین دنیا کے کاموں میں سفارش کے قائل تھے کس کے لئے اندر دنیا میں جو بیماری ہے اس کو تندرست کروا دیا اللہ کو کہہ کر رزق میں برکت ڈلوا دی اور سن رہے ہو اور کیا کاروبار میں ترقی کرا دی بیٹا دلوا دیا دنیا کے کاموں کے اندر چونکہ وہ آخرت کے منکر تھے وہ لوگ آخرت کے کیا تھے آخرت کے وہ قائل ہی نہیں تھے سمجھے ان ہے اللہ حیا تو نہ دنیا نہ منہ تو وہ آخرت کے قائل ہی نہ تھے وہ دنیا کے امور کے اندر سفارش کے قائل تھے ہاں یہ کہتے تھے کہ بل فرض اگر آخرت آ بھی گئی تو وہاں بھی یہ بزرگ ہمارے لیے سفارش کریں گے اول وہ دنیا کی شفات کے قائل تھے آخرت کی شفات کے قائل تھے لیکن فرض کہ بل فرض اگر آخرت آ بھی گئی اگلا جہان ہوا بھی تو یہ بزرگ وہاں بھی سفارش کریں گے کیونکہ وہ آخرت کے قائل نہیں تھے اکسم و بلا جازا لا یا باس اللہ من منجمود وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ دوبارہ زندگی نہیں ہے اگلے صفحے پر پڑھوا بھی والا ان روجے تو الا ربی اندہ اور نہیں گمان کرتا میں قیامت کو آنے والی اور قائم ہونے والی اور البتہ اگر پھیرا بھی گیا میں اپنے پروردگار دیگار کی طرف تو بے شک میرے لیے اس کے ہاں بھی بھلائی اور اچھا انجام ہوگا والا ان روجے تو ان جو ہے وہاں آتا ہے جہاں چاہو محال میں ان آیا کرتا ہے نہیں آیا کرتا محال کے فرض کے لیے کون سا کلمہ آیا کرتا ہے ان آیا کرتا ہے بل فرض اگر میں پھیرا بھی دیا تو وہاں بھی میرے لئے کیا ہوگا حسنا ہوگا اور آیت وَمَا عَذُنْهُ سَا تَقَائِمَتْا وَلَئِذُ دِتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجْدًا خَيْرًا مِّنْهَا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا اور نہیں گمان کرتا میں قیامت کو قائم ہونے والی اور البتہ اگر پھیرا بھی گیا میں طرف اپنے رم کے البتہ ضرور پاؤں گا میں بہتر اس دنیا سے پھرنے کی جگہ اللہ مجلوسی کی عبارت وقال الحسن شفا اصلاح اسلح معاجی دنیا حسن بسری فرماتے ہیں ہا اولائے شفا عند اللہ کے اندر شفا سے مراد اصلاح معاجش کے اندر کس بات میں کیا بلا ہے آج چو چپ کر گئے ہو جمعہ کا دن ہے تب کس بات کے اندر اصلاح معاجش کے اندر پھر دنیا دنیا کے اندر لے ان لائق بلباس کیونکہ وہ دوبارہ زندہ ہونے کے قائل ہی نہیں تھے سمجھ رہے ہو قاضی بیضابی اور علمہ نصفی واللبز لہو لکھتے ہیں ایفی امر الدنیا و معیشتها یعنی دنیا کے معاملات اور زندگی کے اندر لینہم کانو لا یقردون بالباسے کیونکہ وہ تو باس کا اقرار ہی نہیں کیا کرتے زباق سمو باللہ اجاد اے مانم لا جباس اللہ من یموت اگ او یوم القیامت ان یکم باس و نشور یا قیامت کے دن کی سفارش کے وہ قائل تھے لیکن اگر ہوگا باس اور نشور اگر ہوگا دوبارہ زندہ ہونا تو سمجھ رہے ہوم اعلیٰ لہم یعنی سوا اس کے نمبرگیختا کرتی ہے ان مشرقین کو اوپر عبادت کرنے ان کے واسطے ملائکہ کے کہ بے شک انہوں نے ارادہ کیا طرف اس نام کے بنا لیا انہوں نے ان کو اوپر ملائکہ مقربین فی فیض یہ عبارت آگے آئے گی جی میں اس کی تشریح ان کروں گا سوبارہ تنزیل کمن ضلع عبادت ملائے کا آگے لے جاؤ مند تاکہ سفارشیں کریں وہ اللہ کے ہاں ان کے لیے جی فی ان کی مدد کرنے کے اندر اور روزی رزق کے اندر اور وہ جو پیش آتے ہیں ان کو جی امور دنیا امور دنیا سے تو عمل پس اے بر آخرت کانو جاہدین الہو کافری نبی وہ تو اس کے سرے سے منکر تھے سرے سے چاہتے منکر تھے سمجھا سر اچھا نیچے فام سال نمبر پانچ پڑھ رہا ہوں میں اللہ ماتان بھی رحمولہ فرماتے ان کو جو سفارشی مانتے تھے دنیا میں تو تحقیقاً دنیا میں تو اور آخرت میں فرزن چونکہ وہ آخرت کے قائل نہ تھے جیسا ایسا جت میں لرر جی تو اللہ ربی سمجھ رہے ہو نیچے فام سال نمبر چھ اور اعتقاد سفارش کا ہوا ہے دنیا میں تو تھا ہی اور آخرت میں بنا بر فرض آخرت کے تھا کا کوسن سمجھ رہے ہو سی تھام صرف نمبر نو نیچے نیچے پڑاؤ یعنی در امور دنیا مارا شفاعت میں کند یعنی دنیا کے معاملات کے اندر ہماری سفارش کرتے ہیں باز خدا تعالیٰ درخواست میں نمایات اور اللہ کو درخواست کرتے ہیں تا مہمات ماں کفایت کو تاکہ ہماری مہمات کفایت کرے اگر فرض اور باس و حشر باشد جی اگر بالفرض فرض باس و حشر ہو گیا جس طرح کے مو تقد موہ میں خدا تعالیٰ تو ہمیں اللہ تبارک بالا سے درخواست کریں گے اور عذاب سے ہمیں چھڑا لیں گے سمجھ رہے اسے میری طرف دیکھو اب اور سوال ہے کسی ذات کو پکارنا کسی شہ کو پکارنا اور اس کی عبادت کرنا سفارشی سمجھ کر کسی ہستی کو پکارنا کسی ہستی کو پکارنا تم چپ کر کے بیٹھے ہو چودھری ہو تم سارے کسی ہستی کو پکارنا سفارشی سمجھ کر مختار کل حاجت روا نہ سمجھے سفارشی سمجھے کہ یہ اللہ سے زوری زور کروا لے گا اس کا کیا حکم ہے یہ جائز ہے ناجائز ہے شرک ہے یا نہیں ہے الجواب کسی ذات کو کسی ہستی کو سفارشی سمجھ کر پکارنا یہ بھی پکا شرک ہے یہ بھی کیا ہے جس طرح مختار کل سمجھ کر کام کرنے والا سمجھ کر پکارنا شرک و کفر ہے اسی طرح کام کروانے والا سمجھ کر پکارنا یہ بھی چاہے <تصفح> یہ بھی چاہے <تصفح> مکے کا مشرق تھوڑے کاموں کے اندر اپنے بزرگوں کو کام کرنے والا سمجھا کرتا تھا زیادہ تر کاموں کے اندر وہ سفارش کر کے کام کروانے والا سمجھا کرتا تھا اس نے مکے کا مشرق اپنے بزرگوں اور اپنے معبودوں کو تھوڑے کاموں کے اندر مختار کل اور کام کرنے والا سمجھا کرتا تھا اور زیادہ کاموں کے اندر اس کا عقیدہ تھا کہ یہ بزرگ سفارش کر کے کام کروا دیتے ہیں اللہ پاک نے ان کے اس عقیدے پر شرک کا فتوا لگا دیا ہے کیا فتوا لگایا ہے معلوم ہوا کہ جس طرح کام کرنے والا سمجھ کر پکارنا شرک ہے کام کروانے والا سمجھ کر پکارنا بھی کیا ہے شرک ہے بات سمجھ گئی ہے پڑھو قرآن پاک وجا بدون مالا جزورا ہے شوفا اور یہ باتیں کرتے ہیں جی اللہ کے سوا ان ہستیوں کی جو نہ نقصان دے سکتی ہیں انہیں اور نہ نفع دے سکتی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہیں سفارشی ہمارے عند اللہ ہے اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں چاہے چاہے شوفا سفارشی ہیں اللہ بھی حضرت فرما دیا خبریں دیتے ہو اللہ کو ان باتوں کی جو وہ خود نہیں جانتا نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں سبحان ہو بت آلہ اما پاک اور بلند و بالا اللہ ان ہنسیوں سے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں سبحان ہو بتلا اما <تصفيق> وہ کہتے تھے ہاں او <تصفيق> اللہ کہتا یو شریک وہ کہتے ہیں شفا اللہ کہتا ہے شرق یہ شرک کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں معلوم ہوا سفارشی سمجھ کر پکارنا بھی کیا ہے شرک ہے ول تخت میں تھی او اور وہ ہستیاں جنہیں بنا لیا انہوں نے اللہ کے سوا کار ساز بہانہ بناتے ہیں کہتے ہیں مگر نہیں باتیں کرتے ہم ان کی مگر تاکہ قریب کرتے ہیں وہ ہمیں اللہ کی طرف قریب کرنا انخل بے شک اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرمائے گا درمیان ان کے بیچ ان مسائل کے جو وہ بیچ اس کے اختلاف رکھتے ہیں ان اللہ ان کفار سمجھ رہے ہو جی فارم نمبر ایک نیچے آ جاؤ کہ ہم کو خدا کا مقرب بنا دیں یعنی ہمارے ہوائج یا عبادت کو خدا کے حضور میں پیش کر دیں جیسا دنیا میں وہ ظاہرہ دربار سلاطین میں اس کام کے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہو اسی خامسالف نمبر 3 پر آ رہا ہوں ان زید بن اسلمہ رز ابن, ابن زید الا ليقربونا الى الله زلفا اي ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزله یعنی تاکہ وہ سفارش کریں ہماری اور قریب کر دیں وہ ہمیں اللہ کے ہاں مرتبے میں ہیں لے جو کرنا کی تفسیر قطع سے یہ ہے اللہ لشا ہے تاکہ اللہ کے ہاں ہماری سفارشیں کریں سمجھ بات سی بہرحال حال تھوڑی چیزوں کے اندر وہ مشکل کچھ آ سمجھا کرتے تھے زیادہ میں وہ کیا سمجھتے تھے سفارشی سفارشی سمجھ کر پکارا کرتے تھے سمجھا سر یہ جی حضرت ایک مقدمہ تھا سوال و جواب میں کس میں تھا وہ آج پڑھا تھا مقدمہ در سوال جواب وہ ختم ہو گیا دوسرا مقدمہ ہے در بیان اہم گیا تھے حضرت آدم علیہ سلا تو وقت تسلیم سے لے کر حضرت محمد مستفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنی بھی پیغمبر آئے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار یا کموبے جتنی بھی پیغمبر آئے ہیں سارے پیغمبروں نے یہی مسئلہ لا الہ الا اللہ والا بیان فرمایا ہے سمجھ رہے ہو اور اللہ تبارک مطالعہ نے آسمان سے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں ہر کتاب کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے ہر کتاب میں یہ مسئلہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس نے یہ جی مسئلہ بیان نہ کیا ہو اور کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے اندر یہ جی مسئلہ مزکور ہو معلوم ہوا کہ یہ جی مسئلہ بڑا اہم ہے کیا ہے اہم مسئلہ ہے کہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے یہ جی مسئلہ بیان نہ کیا ہو کوئی کتاب الہی ایسی نہیں جس کے اندر یہ جی مسئلہ مذکور نہ ہو اب پڑھو جمعی انبیاء علیہ السلام اور مسئلہ توحید وما ارسلنا من قبلکم الرسول اللہ نوحیلہ انہو لا الہ الا انہا سابدون اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر وہی کرتے رہے ہیں اس کی طرف کہ بے شک شان یہ نہیں کوئی قابل عبادت کے نہیں کوئی منت پکار پھیرے نظر نیاز طواف کے لائق نہیں کوئی مالی بدنی لسانی باتوں کے لائق مگر صرف میری ذات پاک صاحب ساری باتیں میری کرو سن رہے ہو رسول سے مراد یہاں رسول اصطلاحی نہیں ہے جو نبی کا مد مقابل ہوتا ہے بلکہ یہاں مطلقاً قاصد ہے جتنی بھی میرے کاسد آئے خاں نبی آئے خا رسول آئے ہر ایک نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے سمجھا سی دوسری آیت ولکد باسنافی کل امت الر اللَّهَ اللہ تاغد اور البتہ تاکہ بھیجام امت کے اندر قاصد کو یہ کہی باتیں کرو تم ساری کی ساری صرف اللہ پاک کی اور بچتے رہو تاغت کی عبادت سے حافظ ابن کثیر کی عبارت بڑی قیمتی عبارت ہے ایفی کل کر نن وتا من سے ایفی کل بولو بولو ایفی کل کر نن من سے یعنی ہر زمانے میں اور ہر جماعت کے اندر رسول ہم نے رسول بھیجا کلحم ید عبادت اللہ نے عبادت ماسیوا سارے پیغمبر اللہ کی عبادت کی دعوت دیا کرتے تھے اور ماسوا کی عبادت سے روکا کرتے تھے و... ہی ہی کتب سماویہ اور مسئلہ توحید الام کتاب ان کے مت آیا تو ہوت ان حکیم خبیر اللہ تاب اللہ یہ کتاب ہے عظیم الشان کتاب ان کا مبتدا حاضہ مقدر ہے تنوین تعظیم کی ہے یہ کتاب ہے عظیم الشان او حکیمت آیات ہو مستحکم اور مضبوط کر دی گئی ہے تینس کی اس کے بعد کھول کر بیان کی گئی ہیں کس کی طرف سے آئی ہے اس ذات پاک کی طرف سے جو حکمتوں کا بادشاہ خبردار ہے وہ سن تم نے کہ ان اور انہ سے پہلے ہر جار کا مقدر ہونا کیا سی ہے یہاں اللہ تعبدو کے ان سے پہلے لام مقدر ہے اصل میں تھا لے اللہ تعبدو کیا تھا اور یہ لام اجلیہ تعلیلیہ لیا ہے کون سا لام ہے اجلیہ تعلیلیہ اب کیا ہوگا لے اجلے اللہ تاب دلہ کیا لگے کیا لگے لے اجلے اللہ تابو اللہ یا اللہ یہ کتاب مستحکم کتاب مفصل کتاب کیوں اتاری ہے اللہ کہتے ہیں لے اجلے اللہ تاب دو اللہ یہ کتاب میں نے اس لیے بھیجی ہے تاکہ نہ عباداتیں کرو تم مگر صرف اللہ کی پرانے پاک کے نزون کا بڑا مقصد کیا ہے اللہ تابوات موسل کتاب وجا اللہ ہونی اسرائیل اور آ فرمائی ہم نے موس علیہ السلام کو کتاب اور بنایا ہم نے اسے ذریعہ ہدایت کا بنی اسرائیل کے لیے لیکن توں لے اللہ تب من مند وکیلا لے اللہ تب من دونی وکیلا اس لیے کہ تاکہ نہ بناؤ تم میرے سوا کسی دوسرے کو وکیل اور کار سمجھ رہے ہو امت تاخونی ہی آلیا تن قل ترہان برہانکم آیا بنا رکھے اللہ کے سوا کئی مبود پرماد لے آؤ تم اپنی دلیل یہ ہے نصیحت ان کی جو میرے ساتھ ہیں اور نصیحت ان کی جو مجھ سے پہلے گزرے اللہ محبن کثیر دمش کی فرماتے ہیں بکر و من قبلی یانل کو تو بل یعنی قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں الا خلاف ما تقول نہ ہو ابرخلاف اس کے جو تم کہتے ہو اور تم دعوے کرتے ہو آگے فک الو کتاب ان زیلا اللہ کل اور کتاب یہ عبارت تمہیں نیند میں بھی یاد رہنی چاہیے یاد کرو گے نہیں کرو گے سب کلو کتاب ان کل نبی اور سیلا نات اللہ ہر وہ کتاب جو اتاری گئی ہے من جانے اللہ کل نبی اور سیلا ہر نبی پر جو خدا کی در سے بھیجا گیا ہر کتاب ناطک ان بھی ان لا الا اللہ لا الا اللہ کے ساتھ ناطک اور بولنے والی ہے ہر کتاب جو خدا نے نازل کیا اس میں یہ جی مسئلہ موجود ہے کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں یہ جی مسئلہ موجود ہے کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس نے یہ جی مسئلہ بیان نہ کیا ہو اور کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے اندر یہ جی مسئلہ موجود ہے نہ ہو یہ تو تھا اجمالی ہر پیغمبر اور ہر کتاب کے بارے میں اب تفصیل شروع ہو رہی ہے بیان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کل انما انا انما اللہ فرماد ہو لیے میں بشر ہوں تم جیسا وہی کی جاتی ہے میری طرف کے سوا اس کے لیے مابود تمہارا معبود ایک ہے بس وہ انسان جو ہے امید رکھتا ہے ملاقات اپنے پروردگار کی بس چاہیے کرے کام اچھے اور نہ شریک کرے ساتھ عبادت اپنے پروردگار کے کسی کو او سن رہے ہو نو والے قوم ہی البتہ تاکہ بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کوم کو کی, کی طرف فکال یا قوم آپ نے فرمایا میری قوم ساری مالی بدنی لسانی باتیں کرو صرف اللہ پاک کی مالک ملی لائے نہیں ہے واسطے تمہارے کوئی محبوب سوا سلح کے خاص والے بے شک میں خطرہ کرتا ہوں پر تمہارے آزاد دن بہت بڑے گا بیا نے حو دل اسلام اور طرف قوم آج کے بھائی ان کے حودل اسلام کا لیا قوم ابو اللہ آپ نے بھی فرمایا میری قوم ہی بات نہیں کرو تم صرف اللہ پاک کی مالک تم میں نیلا غیر تمہارے لیے اللہ کے سوا اور کوئی مابوج نہیں ہے فلا تو تکون لوت قال اسلام لوت نلا تو تکون جبکہ کہا ان کے لیے ان کے بھائی لوتلیہ اسلام نے آیا نہیں بچتے ہو تم کس بات سے عبادت غیر اللہ عبادت عباسی کا والا عبادت غیر اللہ سے بے شک میں واسطے تمہارے رسول ہوں امین فتق اللہ میں ناجر اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کوئی مزدوری یعنی اوپر توحید کے اس لیے کہ نہیں یہ مزدوری میری مغرب العالمین پر اللہ میں اپنے کثیر فرماتے ہیں فداہ یعبدوہ بدو ہو لا شریک شریق پس دعوت دے لوں تلے السلام نے اپنی قوم کو طرف اللہ زب اللہ کے جو کئی باتیں کریں اس کی اکیلا کر کے نہیں کوئی شریک واسطے اس کے اور یہ کئی تعت کریں اپنے رسول کی وہ جو بھیجا اللہ نے اس کو ان کی طرف اور منع کیا ان کو معصیت اللہ سے اور مرتزب ہونے اس گندگی سے اس گندے کام سے جو تھے تاکہ نیا نکالا تھا انہوں نے اس کو جہان کے اندر ان سے جو نہیں سرکت کی تھی ان سے کسی ایک نے مخلوق سے طرف اس کے کرنے کے میں اتیا نیز ذکور دون النا سے یعنی مذکروں کو انہیں سوا مونت ہوں کے میری طرف دیکھو شعیب پانی تو بھرا چھڈا میری طرف دیکھو ابن کثیر کی عبارت سے معلوم ہوا کہ لوت علیہ السلام نے دو چیزوں کی دعوت دی ہے کتنی چیزوں کی نمبر اول شرک سے منع فرمایا توحید کی دعوت دی نمبر دوم مواقت سے منع فرمایا کتنی چیزیں ہیں دو بعض لوگ انہوں نے لکھ مارا ہے کہ لوت علیہ السلام صرف لواطت کی تردید کے لیے آئے تھے یہ غلط ہے یہ چاہے آپ <سلام> <سلام> دونوں کام کے لیے آئے تھے آپ چرک کی تردید اور توحید کی دعوت کے لیے بھی اور لباتت کی تردید کے لیے بھی کیا وجہ پہلی وجہ یہ ہے کہ لوت علیہ السلام ہیں رسول ہیں؟ <سلام> اور ابھی پڑھائے <سلام> ماں اور من قبل کا مر رسول اللہ نو ان اللہ نے فا معلوم ہوا کہ لو علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی ہے ورنہ یہ آیت جھوٹھی بنتی ہے سمجھ رہے ہو اور دوسری وجہ رک بھی جاتے پھر بھی تو ان کو کوئی فائدہ نہ ہوتا کیونکہ وہ مشرق تھے اور مشرق نے کہاں جانا ہے جہنم میں تو نبی کی دعوت کا کیا فائدہ ہوا نبی کی دعوت کا تب فائدہ ہوگا کہ وہ شرک سے بھی رکیں لوا سے بھی رکے تب وہ جائیں گے جنت کے اندر وہ سن رہے ہو اچھا سن. بیان صالح علیہ السلام میلا سمودا خام سالہ قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صاحب علیہ السلام کو بھیجا آپ نے فرمایا میری قومی باتیں کرو تم صرف اللہ پاک کی نہیں ہے بات تمہارے کوئی معبود سوا اس کے اسی نے پیدا کیا تمہیں زمین سے اور آباد فرمایا بیچ اس کے بس معافیا مانگو اس سے اس کے بعد رجوع کرو تم طرف اس کے بے شک میرا رب بہت قریب قبول کرنے والا ہے بیان ابراہیم علیہ السلام وزقرف الکتاب ابراہیم ان کان نس نبیا جبکہ فرمایا اپنے باپ کو یا ابا تلے متاب جو مالا یسما ولا یوم یا انکشیا اے میرے ابا کیوں یہ باتیں کرتے ہو تو ان ہستیوں کی جو نہیں سنتی اور نہ دیکھتی اور نہ دفع کر سکتی ہیں تو کسی چیز کو سن لے ہو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں نہ کچھ بیان شعیب علیہ السلام وا خا ہوں شعائبا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا فرمایا اے میری کون بھی بات نہیں کرو تم اللہ پاکی مالک اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں جی منہ اور ہارون علیہ السلام وانختر تو کا فسٹ میں اور میں نے پسند کر لیا تجھے نبوت کے لیے پس توجہ سے سن وہ بات جو وہی کی جا رہی ہے اللہ اللہ اللہ فا بدنی بے شک میں اللہ بولنے والا میں اللہ ہوں لا الہ الا انا میرے سوا کوئی معبود نہیں میرے سوا کوئی معبود نہیں فا بدھنی بس ساری باتیں صرف میری کرتا رہے آپ میں سلاد ال ذکری اور قائم کرتا رہے نماز کو مجھے یاد کرنے کے لیے میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھ یاقوب علیہ السلام کا بیان امکن تم شو ہزار یاقوب الموت موت کیا تم موجود تھے جبکہ یاقوب علیہ السلام کے اوپر موت آنے لگی قال کالے بنی یہ ماتا بعدی جب جبکہ فرمایا آپ نے اپنے بیٹوں سے بیٹے ہو کہ سبستی کی باتیں کرو گے تم میرے بعد لو ناب الح کا کہنے لگے باتیں کریں گے ہم تیرے معبود کی اور تیرے باپ دادوں کے مابود کی اور تیرے باپ داد ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہ سلامات و تسلیمات الحم واحدہ ایک ہی معبود کی ہم عبادت کریں گے نہو مسلمون ہم صرف اسی کے آگے جھکنے والے ہیں یوسف علیہ السلام کا بیان انہیں طرف تو ملت قوم بلّا بے شک میں نے چھوڑ رکھا چھوڑ رکھا ہے مذہب اس قوم کا جو نہیں ایمان لاتی اللہ پاک پر اور وہ آخرت کا بھی انکار کرنے والے ہیں اور اتباق کیا میں نے ملت اپنے باپ دادو ابراہیم ساک اور یعقوب علیہ السلام کا نہیں اجائز ہمارے لیے جے کہ شریک کریں ہم ساتھ اللہ کے کسی چیز کو یہ ہے فضل اللہ کے اوپر ہمارے اور اوپر لوگوں کے لیکن اکثر لوگ نہیں شکر کرتے آئے ہو میرے جیل کے دو ساتھی آیا کئی رب وہ بھی جدا جدا وہ بہتر ہیں یا اللہ پاک جو اکیلا ہے ساروں سے زور والا ماتا بو من نمندوں نہیں اللہ آسمان نہیں باتیں کرتے تم اللہ کے سوا مگر چند ناموں کی مگر چند اللہ کو کہتے ہیں مشکل کشا کیا کہتے ہیں حاجت روا عالم الغیب داتا غوث اعظم یہ اللہ کے نام ہیں اور حقیقی نام نام ہیں اور ہم کہتے ہیں عالم الغیب اللہ وا عالم الغیب ہے ہم کہتے ہیں حاجت روا اللہ وا حاجت روا ہے لیکن مشرق اپنے بزرگوں کو کہتا ہے عالم الغیب یہ عالم الغیب صرف نام ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے نام ہے اور حقیقت یہی بات ہے انہیں یا اللہ ماتا بدھون مندون اللہ اسما نہیں بات باتیں کرتے ہو تم اس کے سوا مگر چند ناموں کی جو نام رکھ لیے تم نے ان کا تم نے اور تمہارے باپ دادو نے نہیں اتارا اللہ پاک نے ان کے وہ متعلق کوئی دلیل ان الحکم اللہ عل نہیں ہے فیصلے عزت دلت کے بیماری تندرستی کے خوشی غمی کے رزق کی تنگی فراخی کے کاروبار کی ترقی تنظی کے نہیں ہے حکم حلال حرام کا شریعت کے اندر پاک پلید کا جیز نہ جائز کا اللہ عل مگر صرف اللہ کے لیے ہمارا اللہ تابو اللہ ایہ اسی نے حکم فرمایا کہ نہ ہی باتیں کرو مگر صرف اسی کی ذات کی یہ جی دین مضبوط مستحکم لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے سمجھا تھیں بیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام وکال المسیحا بنی اسرائیل ابد اللہ حربی ورب اور فرمایا مسیح علیہ السلام نے بنی اسرائیل عبادتیں کرو تم اللہ پاک کی جو رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا بے شک شان یہ وہ انسان جو شریک کرے گا ساتھ اللہ کے پستا کی حرام کر دی اللہ پاک نے اس پر جنت کو اور رہنے کی جگہ اس کی جہنم ہے آگ ہے اور نہیں ہے ظالمی کے لیے کوئی مدد کرنے والا ماں کل تلوم اللہ ماں امر تنی بہی نہیں کہا میں نے ان کو مگر جس بات کا آپ نے مجھے حکم فرمایا ابود اللہ حربی وربہ کم یہ کئی باتیں کرو تم اللہ پاک کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے رکم تو الحم شہید ہم تو فیہم اور رہا میں اوپر ان کے گواہ جب تک کہ رہا میں ان کے اندر بس جبکہ فوت کر دیا تو نے مجھے تو تھا تو رقیب نگران اوپر ان کے اور تو اوپر ہر چیز کے گواہ ہے اللہ حاض آسرا تم مستقیم بے شک اللہ بو ہی میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پس اسی کی باتیں کرو بس ہاض آسرا تم یہی ہے راستہ سیدھا یہی ہے بیان الیام انیا بن المرسلیم اور بے شک الیاس علیہ السلام بھی البتا رسولوں سے تھے اس کال یہ ہی اللہ تب جبکہ فرمایا اپنی قوم سے کیا نہیں ڈرتے ہو تم اتد بالنا یا پکارتے ہو تم بال کو اور چھوڑتے ہو تم آسن الخالقین یعنی اللہ پاک کو جو رب ہے تمہارا اور رب ہے تمہارے باپ دادوں پہلوں کا سمجھ رہے ہو ہر پیغمبر نے یہی مسئلہ بیان فرمایا ہے کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس نے یہ مسئلہ بیان نہ کیا ہو کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں یہ مسئلہ مذکور نہ ہو حضرت یہ باب الشبہات ہے نا بہت قیمتی بات ہے شاید آج تک آپ نے نہ سنی ہو اور بڑی علمی بات ہے اور بڑی اونچے درجے کی بات ہے توجہ فرماؤ ذرا فرماتے کہ شرک جو ہے یہ دجل و تلبیس کا نام ہے کس کا نام ہے دجل و تلبیس کا نام ہے اس لیے جب دا توحید دعوت توحید پیش کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میاں غیر اللہ کو نہ پکارو نہ بلاؤ غیر اللہ کو نہ پکارو نہ بلاؤ, بلاؤ تو مشرک مولوی جاہل نہ, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے مولوی نا مراد مشرق مولوی کہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کو نہیں بلاتے ہو فلانا ادھراوی ادھراوی ایک دوسرے کو بلاتے ہو نہیں بلاتے اگر ہمارا غیر اللہ کو بلانا شرک ہے تو تمہارا ایک دوسرے کو بلانا بھی چاہے شرک, شرک اور سن رہے ہو دی دی دی اگر ہمارا غیر اللہ کو بلانا چاہے شرک تو تمہارا ایک دوسرے کو بلانا بھی چاہے شرکا سمجھ شرک رہے ہو اگر اگر ہمارا بزرگوں سے شفا طلب کرنا شرک ہے بزرگوں کو ہم کہتے ہیں کہ بزرگا مجھے شفا دے دے اگر بزرگوں سے شفا طلب کرنا شرک ہے تو تم حکیم اور ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو شفا طلب کرنے کے لیے جی اگر ہمارا بزرگوں سے شفا طلب کرنا شرک ہے تو تمہارا طبیب اور ڈاکٹروں کے پاس بھی جانا بھی چاہے شرک ہے سن رہے ہو ہم جب انہیں کہتے ہیں کہ فقط اللہ کے گھر کا طواف ہے اور کہیں کا طواف نہیں ہے پھیرا جو ہے وہ صرف اللہ کے گھر کا ہے اور کسی کا تو کہتے ہیں تم کنویں کے ارد گرد چکر نہیں لگاتے ہو تم کنواں جب چلتا ہے بیل کنویں پر چلتا ہے تو کنواں چلانے والا دیہاتی کسان بیل کے پیچھے دوڑتا ہے تو وہ کنویں کے ارد گرد یوں چکر لگا رہا ہوتا ہے اگر ہمارا قبروں کا پھیرا کرنا شرک ہے تو تمہارا کنویں گرد گرد چکر لگانا بھی شرک ہے اور سن رہے ہو اس قسم کے سوالات کرتے ہیں وہ لوگ سمجھا سن اب اس کا جواب ہے لیکن جواب سے پہلے ایک تمہید ہے وہ سمجھ لو بڑی قیمتی بات ہے وہ اگلے سمے پر کھڑی ہے میری طرف دیکھو گے اوپر دیکھو نیچے کچھ نہیں میری طرف دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے اس جہان کے اندر اشیاء کے ظہور کے دو طریقے رکھے ہیں اشیاء کے ظہور کے کتنے طریقے رکھے ہیں دو. پہلا طریقہ ہے ما تحت الاسباب کیا ہے ما تحت الاسباب اور دوسرا طریقہ ہے ما فوق الاسباب کتنی طریقے ہیں سمجھ لو بڑی آسان بات ہے انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے فضل کرم سے پہلا طریقہ ہے ما تحت الاسباب اللہ تبارک و تعالی نے جس کام کے لیے جو آلات اور اسباب پیدا فرمائے ہیں ان آلات اور اسباب کو استعمال کر کے وہ چیز حاصل کی جائے سمجھ رہے ہو اللہ تبارک وطالیہ نے جس چیز کے حاصل کرنے کے لیے جو اسباب اور آلات بنائے ہیں وہی اسباب اور آلات استعمال کر کے وہ چیز حاصل کی جائے اس کا نام ہے ما تحت الاسباب اس کا نام کیا ہے ما تحت الاسباب مثال کے طور پر اللہ تبارک وطالعہ نے گرمی حاصل کرنے کے لیے سردی دور کرنے کے لیے چائے پیدا فرمائی ہے تو تم چائے پیو سردی ختم ہو جائے گرمی پیدا ہو جائے سن سونے ہو کوئی گرم کپڑا پہن لو اللہ نے گرم کپڑا پیدا کیا ہے سردی دور کرنے کے لیے گرم کپڑا پہن لو سردی ختم ہو جائے گرمی پیدا ہو جائے سن سونے ہو اللہ تبارک و تعالی نے سفر کرنے کے لیے اونٹ گھوڑا گدھا کشتی سائیکل موٹر کار جہاز ریل گاڑی یہ چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان سارے اسباب کو استعمال کر کے تم سفر کر کے کراچی پہنچ جاؤ لاہور پہنچ جاؤ فیصلہباد پہنچ جاؤ اپنے وطن میں پہنچ جاؤ اور سن رہے ہو اللہ پاک نے بات کو سننے کے لیے کان بنایا ہے کان کو استعمال کر کے بات کو سن لو دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھ بنائی ہے آنکھ کو استعمال کر کے کسی چیز کو دیکھ لو جی پہنچنے کے لیے پاؤں بنائے ہیں پاؤں کو استعمال کر کے چل چل کر وہاں پہنچ جاؤ پکڑنے کے لیے ہاتھ بنائے ہیں ہاتھوں کو استعمال کر کے کسی چیز کو پکڑ لو یہ جی سارا ما تحت الاسباب ہے سارا چاہے کچھ سمجھ رہے ہو سنو بات آپ کو اللہ نے حکومت دی ہے آپ اپنی حکومت کے ذریعے اور دبدبے اور سلطنت کے ذریعے کسی چیز کسی بندے کو نفع پہنچاؤ کسی بندے کو یا کسی بندے کو نقصان پہنچاؤ کسی کو جیل میں ڈال دو کسی کو جیل سے رہا کر دو یہ سارا کیا ہے ماں ما محبت محبت محبت تحت الاسباب نافع ہونا ماتا تلس باب ہونا اور نقصان دینے والا ماتا تلس باب سننا ماتا تلس دیکھنا ماتا تلس تندرست کرنا کوئی بیمار ہے تمہیں دوائی معلوم ہے تم اس کو دوائی دے دو وہ تندرست ہو جائے تم نے اس کو ماتا تلس تندرست کر دیا ہے کوئی تندرست ہے تم تن اس کو دوائی کھلا کر بیمار کر دو یہ ماتا تلس باب تم نے اس کو کیا کر دیا بیمار کر دیا کسی کو دوسرا آدمی زہر کھلا دے اور اس کو مار ڈالے یہ ماتا تلس باب اس نے اس کو مار ڈالا ہے سمجھ رہے ہو ماتا تلس باب نافے ہونا ماتا تلس باب زہر ہونا ماتا تلس باب بیمار کرنا ماتا تلس باب تندرست کرنا ماتا تلس باب موت دے, دے دینا او سن رہے ہو ایک طریقہ کون سا ہے ایک طریقہ کون سا ہے ماتا تلس باب مدد مانگنا ماتا تلس باب مدد دینا مثلاً ایک آدمی تمہیں بلاتا میاں ادھر آدرا یہ گٹڑی مجھے اٹھا کر میرے سر پر رکھوا گئے تم چلے گئے ہاتھوں کو استعمال کیا اور تم نے گٹڑی اس کے سر پر رکھ دی اس نے تم سے مدد مانگی ہے تم نے اس کی مدد کی ہے لیکن یہ مدد مانگنا اور مدد کرنا ماتا تحت الاسباب ہے کیا ہے تحت الاسباب کچھ سمجھ آیا ہے جی. ایک آدمی وہاں کھڑا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں بلاؤں گا میری آواز وہاں تک پہنچ جائے گی میں کہتا ہوں یا یاد یا رجل بلاتا ہوں نہیں بلاتا وہ سن لیتا ہے نہیں سن لیتا جی پھر ادھر چلا آتا ہے نہیں چلا آتا یہ بلانا بھی ماں تحت الاسباب اور سن لینا بھی اور پھر آ جانا بھی آ. یہ بلانا اور سننا یہ کیا ہے ماں تحت الاسباب ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں زبان دیا اس کے ذریعے ہم نے بلایا ہے اس کو اللہ نے کام دیا ہے اس نے اپنے کانوں کے ذریعے سنا ہے کچھ سمجھ ہے جی اگلی بات کر رہا ہوں چونکہ یہ سارے کام چونکہ یہ اسباب کے تحت ہیں اس لیے جہاں تک اسباب پہنچیں گے کام ہوگا اسباب نہیں پہنچیں گے کام اب بارا. میں اس کی مثال دیتا ہوں ایک آدمی اتنا دور کھڑا ہے کہ تمہاری آواز وہاں تک نہیں پہنچتی مثلاً ایک آدمی کمروں کے پیچھے پرلی طرف کھڑا ہے محلے کے اندر تم اسے جتنا بلاؤ جتنا بلاؤ وہ سنے گا کیوں اس لیے کہ تمہارا بلانا ہے زبان اور آواز کے ذریعے اس کا سننا ہے کان کے تمہاری آواز وہاں نہیں پہنچتی اس کے کان یہاں تک نہیں پہنچتے لہذا فلا سیما اولا اسما او سن رہے ہو چونکہ یہ سننا سنانا اور یہ بلانا یہ کیا ہے اسباب کے تحت ہے اور اسباب وہاں تک نہیں پہنچتے لہذا آواز بھی اسما بھی نہیں اور سما بھی کچھ جی سمجھ آیا ہے جی اب میں آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوں ہر بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے لیکن دیوار کے پرلی طرف کچھ نظر کیوں جی جی ہمارا دیکھنا ہے آنکھ کے ذریعے جو کہ سبب ہے اور سبب جہاں تک پہنچے گا ہم دیکھیں گے سبب ختم تو دیکھنا بھی ختم ہے کچھ جی سمجھ آیا ہے جی ایک آدمی وہاں کھڑا ہے تو میرے ہاتھ وہاں تک پہنچیں گے شاید تمہارے پہنچ جائیں جن کے ہاتھ وہاں پہنچیں گے حافظ جی کا ہاتھ شاید پہنچ جائے ہاتھ وہاں تک کیوں نہیں پہنچتا وہ آدمی جو وہاں کھڑا ہے سنو بات میں جہاں کھڑا ہوں وہ آدمی وہاں کھڑا ہے اور اس نے بڑی ساری گٹھڑی اٹھانی ہے اپنے سار پہ میں یہاں سے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کے ساتھ گٹڑی اٹھا کر اس کے سر پہ رکھ دوں یہ ممکن ہے کیوں اس لیے کہ میرا گٹھڑی کو اٹھانا ہے اسباب کے تحت اور اسباب وہاں تک پہنچتے نہیں لہذا گٹڑی بھی نہیں اٹھا سکتا کوئی سمجھ آیا ہے بہرحال ہمارا یہ سارا کام چونکہ اسباب کے تحت ہے اس لیے جہاں تک اسباب پہنچیں گے وہاں تک کام ہوگا اسباب نہیں پہنچیں گے تو کام نہیں ہوگا اب مثال کے طور پر لیڈی ڈاکٹر دیکھتی ہے آج عورت کے پیٹ کو کہتی ہے تیرے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے مذکر ہے یا یہ بحث انشاءاللہ شاء آگے پوری آئے گی میں سمجھاؤں گا لیکن وہ دیکھتی ہے مشین کے ذریعے کس کے ذریعے ہے؟ مشین, مشین ہے تو اس کو علم ہے مشین نہیں تو علم کچھ سمجھ بات مشین ہوگی تو علم ہوگا مشین نہیں تو علم ڈاکٹر آلہ یہاں لگا کر دل کی حرکت چیک کرتا ہے پھیفڑوں کا حال دیکھتا ہے اگر وہ آلہ ہے تو ڈاکٹر کو پتا چلے گا اگر آلہ نہیں تو ڈاکٹر کو پتا کیوں اس لیے کہ اس کا علم آلات کے ذریعے جہاں تک آلات کام کریں گے علم ہوگا آلات ختم علم ختم ہو جائے گا بات سمجھے اب اس کا حکم بیان کر رہا ہوں ما تحت الاسباب کا حکم کیا ہے ماں بات ماتا تلسباب امداد مانگنا ماتا تلس امداد دینا ماتا تلس سننا ماتا تلس دیکھنا ماتا تلس مدد کرنا یہ سارے کا سارا جائز ہے جائز ہے جائز ہے سمجھ رہے ہو شرک نہیں بلکہ شرک کا شیبہ بھی نہیں ہے شرک نہیں بلکہ شرک کا شہباں اور وہما بھی نہیں ہے ماتا تلس باب مدد مانگنا ما تلس باب مدد دینا ما تلس باب شفا لینا ما تلس باب شفا دینا ما تلس باب بیمار کرنا ما تلس باب قتل کرنا یہ سارا کام کس کا ہے مخلوق کا ہے اللہ کے ساتھ یہ مختص نہیں ہے اس لیے مدد مانگنا بھی جائز ہے مدد دینا بھی جائز ہے شفا لینا بھی جائز ہے شفا مانگنا بھی جائز ہے شفا دینا بھی جائز ہے یہ کام امبیائے کرام بھی کرتے رہے ہیں کون کرتے رہے ہیں امبے کرام بھی کرتے رہے جو شرک سے پاک ہیں اب پڑھو قرآن پاک نیچے عنوان ہے لیکن اس سے اوپر حکم پڑھ لو پہلے حکم حکم کہاں لکھا ہے ہاں صفا دو سو ہے دو سد نود و سے پر حکم لکھائے اسباب عادیہ اور آلات جا کے ذریعہ ایک دوسرے کو بلانا اور مدد مانگنا اور مدد دینا نہ شرک ہے اور نہ منہے میں شرک ہے بلکہ شران مباح ہونے کی وجہ سے ایسی ہستیاں ساری زندگی یہ جی کام کرتے کرتے اللہ پاپ کے پاس پہنچی جن کے بارے میں شرک کا وہ مو گمان بھی نہیں ہو سکتا سن رہے ہو اب پڑھو ماتا تلسباب استمداد و امداد اور قرآن مجید کالما مکنی فی ربی فائی نونی بے قوت اجال بین کم بین ردما ظل کرن کا جو کچھ کے عطا فرمایا مجھے اس مسئلے میں میرے پروردگار نے وہ بہتر ہے بس مدد کرو میری بدنی قوت کے ساتھ کروں گا میں درمیان تمہارے اور درمیان ان کے دیوار اعینونی کیا ہے مدد مانگ رہا ہے نہیں مانگ رہا اگر یہ ناجائز ہوتا تو خدا یہ ذکر کرتا خدا اس کی تعریف کرتا اللہ تو ذل کرنے ان کی تعریف کر رہا ہے ہی مدد مانگ رہا ہے یہ ماتا تلس باب مدد مانگ رہا ہے معلوم ہوا کہ ماتا تلس باب مدد مانگنا چاہے جی جی کما کال سب نو مریو لوگو ایمان والو ہو جاؤ تم مددگار اللہ پاک کے کس کے مددگار بنو یعنی ماتا تلس باب جہاد کے ذریعے اللہ کے دین کی مدد کرو جس طرح کے فرمایا تھا یہ سب نے مریم عالیہ السلام نے ہماری جین سے من انصاری اللہ کون ہے میری مدد کرنے والا اللہ کی طرف قال الحواری جون نحن انصار اللہ تو ولا بنو الس میں و ایک دوسرے کی مدد کرو بر و تقوی پر اور نہ مدد کرو ایک دوسرے کی گنا اور زیادتی پالن سمجھ رہے ہو سی معلوم ہوا کہ ماتا تلس الاسباب مدد مانگنا بھی جائز اور مدد دینا بھی جائز اور قرآن کریم دیکھو اب ور رسولو ید کمفی اوکھرا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے تمہیں تمہارے پیچھے معلوم ہوا پکارنا جائز ہے ماتا تلس الاسباب ماتا کل ساپ کیا ہے پکارنا اور آیت یا استجیبوا ایو جنہوں نے ایمان لایا کہا مانو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا جب کہ بلائے تمہیں واسطے اس کام کے جو زندہ کرتا ہے تمہیں آنچل آئے گا جب پڑھیں گے شریعت پر عمل کرنا نبی کے فرمان پر عمل کرنا زندگی حاصل کرنا ہے کیا حاصل کرنا ہے بارہ اذا آ ہے نہیں ہے اللہ رسول جب تمہیں بلائے سمجھا سر ادو لے آبائے بلایا کرو ان کو ان کے باپوں کی طرف نسبت کر کے بات سمجھے یہ پہلا طریقہ تھا ما تحت الاسباب جسے کہا جاتا ہے اب دوسرا طریقہ آ ما معاف کل اسباب کون سا ہے میری طرف دیکھو بغیر اسباب کے دیکھنا بغیر اسباب کے سننا بغیر کانوں کے سننا بغیر آنکھوں کے بغیر ہاتھوں کے پکڑنا بغیر پاؤں کے چل کر آنا سمجھ رہے ہو جی بغیر اسباب کے نافے ہونا بغیر اسباب کے زار ہونا بغیر اسباب کے شفا دینا بغیر اسباب کے شفا لینا اس نے جی دوسرا طریقہ ہے آلات اور اسباب جو اللہ نے بنائے ان کو استعمال نہ کیا جائے اور کام کر لیا جائے یہ صفت ہے صرف اور صرف کس کی کس کی آل اللہ بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے اللہ بغیر کانوں کے سنتا ہے اللہ کے نزدیک دور و نزدیک سب برابر ہے دور والے کی اس طرح سنتا ہے جس طرح نزدیک, نزدیک, والے, نزدیک والے کی, کی سنتا بزی ہے سمجھ رہے ہو یہ صفت کس کی بزی ہے بغیر اسباب کے دیکھنا سننا پکارنا مدد دینا لینا اگر کسی مخلوق کے لیے مانے گا تو مشرق ہو جائے گا کیا ہو جائے گا کیونکہ یہ صفت کس کی ہے اللہ کی ہے اب دیکھو پڑھو قران پاک پڑھو اگلے صفحے پر ماخذ نمبر ایک ولا اتد من دون الله ما لا ين فوق ولا يذ الركا فان فعلت فانك اذا من الظالمين اور نہ پکارا کرتو اللہ کے سوا ان ہستیوں کو جو نہیں نفع دے سکتی تجھے اور نہ نقصان دے سکتی ہیں تجھے پس اگر کرے گا تو یہ کام تو پس بے شک تو ظالم کرنے والوں سے ہو جائے گا ادھر فرمایا ادو ہوم کیا فرمایا وہ او ابھی اوپر گزرا ہے اب کہتے ہیں لا دو لا تا لا تدعو کیوں وہاں ماں تا ترس تھا تو فرمایا ادو بلاؤ بلاؤ بلاؤ اب ماں فوکلس باپ آ گیا تو فرمایا لا دو لا دو نہ بلاؤ نہ بلاؤ نہ بلاؤ کر جی. کہ ماں تا ترس باپ تھا تو کیا فرمایا تھا اد فوکلس باب آئے تو فرما لاتا لا دو لاتا دو نہیں پکارنا نہیں بلانا نہیں بلانا سن رہے ہو اب ماخذ نمبر دو پڑھو وہ استحانت یا با چیز است کے تباہوں میں استقلال آ چیز <تصفح> بڑی عجیب عبارت ہے اور مدد یا تو ایسی چیزوں کے ساتھ ہوگی کہ تو میں استقلال چیز در وہم و فام کا صد مشرقین و موحدین میں گزرد کہ اس چیز کے استقلال کا وہم اور کسی انسان کے وہم و کے اندر مشرقین و میں سے نہیں گزرتا جس طرح مدد مانگنا دانوں اور غلوں کے ساتھ بیچ دفع کرنے بو کے اور مدد مانگنا با آب و شربت ہا پانی اور شربتوں کے ساتھ پیاس کے دفعہ کرنے کے اندر اور مدد مانگنا برائے راحت ب سایا درخت راحت حاصل کرنے کے لیے درخت کے سایہ کے ساتھ اور مانے دیا اور بیچ دفع کرنے بیماری کے ساتھ ادویہ اور اقاقیر کے اور بیج معجن کرنے وجہ معاش کے ساتھ امیر اور بادشاہ کے در حقیقت معاوضہ خدمت بال با اص کہ حقیقت خدمت کا معاوضہ خدمت بمال ہے اور منجے بھی تزل نہیں یا باطبا بال جان یا اطبا اور معال جان کے ساتھ مدد مانگنا کہ بوجہ تجربے اور اطلاع زائد ازاں طلب مشورات کے ان سے مشورہ طلب ہے اور استقلال متباہم میں شبد اور ان کا استقلال بہم میں نہیں آتا بس این قسم میں سیانت بلا کراہت جائزت اس قسم کی استیانت بغیر کراہت کے جائز ہے بغیر کراہت کے زیرا کے در حقیقت استیانت نے کیونکہ یہ حقیقت اس نہیں اور اگر اس ہے بھی تو اس اللہ کے ساتھ ہے چیزیں اس اور یہ استعانت ایسی چیزوں کے ساتھ ہوگی کہ تباہوں میں استقلال آن کی در مدارے کے مشرقین جا گرفتہ کہ ان چیزوں کا استقلال مشرقین کے مدارے کے اندر جگہ پکڑا ہوا ہے جس طرح کہ استعانت کرنا ساتھ اروا روحانیات فلکیا یا انسری یا ارواح سائرہ جس طرح بہوانی شیخ سدو زین خاں سال زالے کائن شرکست قسم اس کی استحانت غیر اللہ سے شرک وہ منافی ملت حنیفی است سمجھ رہے ہو سی الجواب اولا یہ بھی سمجھ لو بس اور کیا غالی حضرات ہم سے جو سوال کرتے ہیں سنو سنو بات یہ بات سمجھ لو پہلا جواب غالی حضرات ہم سے جو سوال کرتے ہیں بت پرست تم سے یہی سوال کریں گے بت پرست غالی جب کہے گا بت والے بت پرست کو کہ بت کو سجدہ نہ کر بت کو نہ پکار تو بت والا بتوں کو پکارنے والا غالی کو کہے گا کہ تی بیوی کو نہیں بلایا کرتا تو اپنے بیٹے اور شگرد کو نہیں بلایا کرتا تو غالی صاحبان کو ہم کہتے ہیں کہ بت پرستوں کو جو جواب تم دو گے وہی جواب ہماری طرف سے بھی سمجھ لو ماں ہوا جواب ہوا ہاں غالیوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سوال جو تم ہمارے اوپر کر رہے ہو بچپرست یہی سوال تمہارے اوپر کرے گا تو جو جواب تم اس کو دو گے وہی جواب ہماری طرف سے بھی سمجھ لو پہلا جواب دوسرا جواب دوسرا جواب وہی ہے جو اب تمہید آ چکی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا بولانا غیر اللہ کو وہ ہے ما فوکل اسباب کیا ہے؟ اور وہ ہے شرک ہمارا بلانا ایک دوسرے کو وہ ہے ماتہ تلسباب جو عین عبادت ہے سمجھیے بات تمہارا غیر اللہ کو نافع اور زار سمجھنا وہ ہے ما فوق الاسباب وہ ہے شرک ہمارا دوسرے کو نافع زار سمجھنا یہ ہے ما تلس باب جو کہ شرک نہیں ہے کچھ سمجھ آیا ہے تمہارا ایک دوسرے کو بلانا وہ کیا ہے؟ چوپ ہے چوپا. کیا ہے؟ ما فوکل اسباب فالحذا شرک ہے ہمارا ایک دوسرے کو بلانا کیا ہے؟ اس لیے شرک تمہارا اور خیر اللہ کو نافذار سمجھنا چاہے ما فوق الاسباب لہذا وہ چاہے ہمارا با... نافذار سمجھنا یہ جی کہا تلف باب علی یہ شرک ہاں دو باتوں میں فرق ہے اب دیکھو جی میری طرف دیکھو میں سمجھا دوں پھر آیت کا ترجمہ کرتے ہیں ان اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا نمرود کے ساتھ آپ نے فرمایا میرا پروردگار دگار وہ ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے جلاتا اور مارتا اس نے کہا آنا اوجی وہ امید میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں دو قیدیوں کو بلا لیا ایک کو تلوار مار کے قتل کر دیا ایک کو معاف کر کے چھوڑ دیا کہنے لگا دیکھو آنا اوجی میری طرف دیکھو ابریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور یعنی معاف کا کل اسباب یعنی بغیر اسباب کے نہ تلوار مارتا ہے نہ گلا گھونٹتا یوں ہی مار دیا کرتا ہے ایسا ہے نہیں ہے اس ظالم نے ماتحت الاسباب مارنا اور جلانا پیش کر دیا آپ نے فرمایا ما فوق الاسباب اس نے کیا پیش کیا تلبیس پیدا کر دی جس راج کا مشرق تلبیس پیدا کرتا ہے اب آپ نے سوچا کہ اگر میں کہوں گا کہ میرا رب وہ ہے جو روزی دیتا ہے بےمان کسی کو بلا کر ایک روپیہ دے دے گا کہے گا میں ویروزی دیتا ہوں جی دی؟ ہو تو میں اللہ کی ایسی صفت بیان کروں جو یہ نہ ماتہ تلس باب کر سکے نہ آپ نے فرمایا میرا رب روزانہ سورج کو مشرق سے لے آتا ہے بئیمانت وہ ایک دن تو مغرب سے لے آ یہ کام تو اس کا باپ ہی نہیں کر سکتا تھا نہ ما فوق الاسباب باب اور نہبو ہے تلزی کفر بے مان ہو کر حیران ہو کر چپ کر دیا سمجھے یہ بات دی، دی؟ آپ نے پہلے پیش فرمایا مافو کا اسباب اس نے پیش کیا آپ نے پھر ایسا فیل پیش کیا جو وہ نہ ما فوکل اسباب کر سکتا تھا نہ الحمت ابراہیم فی رب ہی اناطا اللہ کیا نہیں دیکھا تو نے اس انسان کی طرف جو جھگڑتا رہا ہے علیہ السلام کے ساتھ اس کے رب کے معاملہ میں اس لیے کہ دی تھی اس کو اللہ نے بات چھ جبکہ فرمایا ابریم علیہ السلام نے کہ میرا رب تو وہ ہے جو جان ڈالتا اور نکالتا ہے کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں فرمایا ابریم علیہ السلام نے پس بے شک اللہ پاک لے آتا ہے سورج کو مشرق سے بس لے آتا تو اسے مغرب سے پس حیران رہ جب وہ جس نے کفر کیا بس مجھے بس بات ہو گئی سوال یہ جو تم نے ماتحت الاسباب اور فوکر اسباب کی نئی اصطلاح نکالی ہے آج تک ہم نے نہیں سنی سلف میں یہ بات موجود ہے یہ تمہاری مخترا ہے سن رہے ہو ایک مولوی تھا تھا خیر المدارس کا فارق شدہ بئیمان تھا مشرق بریلوی نام مراد جہاں ہمارے قریب رہا کرتے تھے بڑا ذہین تھا کہتا تھا یہ ما فوکل اسباب ماتح تلسباب ما فوکل اسباب ما تح تلسباب یہ تو مولوی غلام اللہ خان اور عبد الغنی آیا ہم نے سنا پہلے تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا ہاں؟ وہ بھی یہی کہا کرتا تھا بڑا ذہین تھا نامورا تو اب سوال یہی ہے کہ ما فوق اسباب اور تحت تلسباب والی استلاح یہ تم نے اپنی طرف سے نکالی ہے یا پہلے بھی اسلاف اس کو استعمال کرتے رہے تو جواب یہ ہے کہ یہ اسلاف کے اندر موجود ہے یہ چیز یہ چیز کیا ہے اب پڑھو عبارتیں شراک کی عبارت پڑھو یہ پیچھے گزر آئی ہے محتاذہ کے بارے میں بلا ججالون خالقیت البدے کا خالقیت اللہ تعال بلکہ نہیں کرتے وہ محتا ضلا بندو کی خالقیت کو اللہ کی خالقیت کی طرح افتخار ہی السباب ولا تلتی ہے یا بے خلق اللہ محتاج ہونا اس بندے کے طرف اسباب و آلات کے وہ جو جی اللہ کے پیدا کردہ ہیں کس کے پیدا کردہ ہیں کس کے پیدا کردہ ہیں اللہ کے پیدا کرتا ہے وہ سمجھ رہے ہو <سؤال> اور عبارت پڑھو ماخذ نمبر دو لے ان لمجو جالو نا لمجا کن کیونکہ وہ متضلا نہیں کرتے بندوں کو خالق بالاستقلال بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحان ہوں تو خالق ہے بزات اور بندہ خالق تو ہے بے واسطل <تصفح> اسباب ول آلات بے واسطل اسباب اسباب کے ذریعہ اللہ تی خالہ کا حل ہوتا وہ جو پیدا فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر بل ہم جو شرا کا بن اور حقیقت شریک کو وہ ثابت نہیں کرتے اور وہ حقیقت کیا ہے وہ ثابت کرنا شریک کو الوریت کے اندر جس طرح کے مجوسی ہی کہتے ہیں اور نہ سات مانے مستحق نے عبادت کے جس طرح عبادت السنام کہتے ہیں تو سمجھ رہے ہو سیل <تصفح> بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كان أكثرهم مشركين باب الشبهات لخائرين غالیوں کے کچھ شبہات کے جوابات ہیں بات بڑی اہم ہے توجہ کی ضرورت ہے توجہ ہے یا نہیں ہے آج کل غالی یہ سوال کرتے ہیں کہ مکے کا مشرق اس لیے مشرق تھا کہ وہ اپنے بزرگوں کی صفات کو کمن کیفن باری تالا کی صفات کے برابر سمجھتے تھے یہ لفظ یاد کر لو پھر میں وضاحت کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی وہ لوگ اس لیے مشرق تھے کہ وہ اپنے معبودوں کی صفات کو کمن کیفن باری تالا کی صفات کے برابر سمجھتے تھے اگر وہ کمن کیفن برابر نہ سمجھتے تو وہ مشرق نہ کہے جاتے سمجھ رہے ہو سم جی. اب کیا مطلب ہے کمن کم کیسن کا کم کی وضاحت اور کیس کی وضاحت کر رہا ہوں میں اللہ تبارک مطالعہ کا علم لامحدود ہے لا متناہی ہے اللہ کے علم کی کوئی حد جی. نہیں جی. ہے وہ کہتے تھے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامحدود لاموتناہی ہے ہمارے معبودوں کا علم بھی لامحدود اور لامتناہی ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے ہمارے معبودوں کے علم کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے جس طرح اللہ کی قدرت لامحدود لامتناہی ہے اسی طرح ہمارے معبودوں کی قدرت اور اختیار اور تصرف بھی لامحدود اور لامتنعی ہے یعنی جتنی مقدار کا علم اللہ کا ہے اتنی مقدار کا علم ہمارے معبودوں کا ہے جتنی مقدار کا اختیار اور تصرف اللہ کا ہے اتنی مقدار کا تصرف اور اختیار ہمارے معبودوں کا ہے کم کا نہ ہوتا ہے مقدار یعنی وہ مقدار میں اللہ پاک کے علم اور اللہ کے اختیار کے برابر سمجھتے تھے اپنے معبودوں کے علم اور اختیار کو بات سمجھ لیجیے ابھی جی یہ تشریح ہے کہ اس کی کم کی کیف کی تشریح کیا ہے اللہ تبارک وطالعہ کا علم اور اس کی قدرت ذاتی ہے چاہے یعنی کسی کی عطا کردہ جنباً. اللہ کی اپنی ہے کسی نے اللہ کو کچھ نہیں دیا وہ کہتے تھے جس طرح اللہ تبارک وطالعہ کا علم اور اس کی قدرت ذاتی ہے ہمارے بزرگوں کا علم اور ان کی قدرت بھی کیا ہے ذاتی ہے اگر وہ اپنے معبودوں کا علم ذاتی نہ سمجھتے کیف کے اندر اللہ کے برابر نہ سمجھتے یعنی اللہ کا جس طرح علم و قدرت ذاتی ہے وہ کہتے ہمارے معبودوں کا علم ذاتی نہیں بلکہ آتا ہے قدرت ہمارے معبودوں کی ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے تو وہ مشرق نہ کہے جاتے وہ مشرق اے پھر میں دوہرا رہا ہوں پھر دوہرا ہوں غور کرو اوپر دیکھو میری طرف نیچے کچھ نہیں ہے اوپر دیکھو مکے کا مشرق اس لیے مشرق تھا کہ وہ اپنے معبودوں کی صفات یعنی علم و قدرت کو باری تالا کی صفات کے کمن کے برابر مانتا تھا کم میں بھی برابر کیش میں بھی برابر اگر وہ برابر نہ مانتا اور کم مانتا تو وہ مشرق نہ کہا جاتا کیا معنی برابر مانتا تھا یعنی اس کا عقیدہ تھا کہ جس طرح باری تعالی کا علم و قدرت لامحدود لام ہے ہمارے معبودوں کا علم اور قدرت بھی لامحدود محدود لا تناہی ہے اگر وہ لامحدود محدود لا تناہی نہ مانتا خدا کے علم کے برابر بلکہ کم مانتا محدود اور متناہی مانتا تو وہ مشرق نہ بنتا اسی طرح وہ کہتا تھا کہ جس طرح اللہ کا علم و قدرت ذاتی ہے کسی کا عطا کیا ہوا نہیں ہے ہمارے معبودوں کا علم و قدرت بھی ذاتی ہے کسی کا عطا کیا ہوا نہیں ہے اگر وہ ذاتی نہ مانتا اور عطا ہی مانتا اور کہتا ہمارے معبودوں کا علم و قدرت خدا کا عطا کرتا ہے تو وہ کبھی مشرق نہ بنتا انہوں نے اللہ کے علم کے برابر مانا اللہ کی قدرت کے برابر مانا اور اللہ کے علم و قدرت جیسا مانا میں آخر میں آ رہا ہوں اللہ کے علم اور قدرت کے برابر مانا اور اس کے علم و قدرت جیسا مانا کہ جیسا وہ ذاتی یہ بھی ذاتی جتنا وہ اتنا یہ اس لیے وہ مشرق بنے اگر وہ ذاتی نہ مانتے اگر وہ لامحدود نہ مانتے بلکہ آتا اور کم مانتے تو وہ کبھی مشرق نہ ہوتے بات سمجھے مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے علم اور ان کی قدرت کو ذاتی نہیں مانتے بلکہ آتا مانتے ہیں اور برابر نہیں مانتے بلکہ اس لیے ہم مشرق مشرق تب بنتا ہے انسان کے ذاتی مانے اور برابر مانے جس طرح مکے کا مشرق کہا کرتا تھا ہم نہ ذاتی کے قائل ہیں نہ برابر کے قائل ہیں لہذا ہم مشرق اپنے آپ کو شرک کے فتوی کی زد سے بچانے کے لیے وہ یہ کال کرتے ہیں بات سمجھ آئی ہے ایک دفعہ میں پھر کہوں گا تب آگے چلوں گا پھر کہہ رہا ہوں میں مکے کا مشرق اس لیے مشرق تھا کہ وہ اپنے معبودوں کی صفات کو کم ان کیف باری تالا کی صفات کے برابر مانتا تھا کیا معنی کم و کیف کا جس طرح اللہ کا علم اور اس کی قدرت لامحدود لامتناہی بے انتہا ہے جس کی کوئی حد اور آخر نہیں ہے وہ کہتے تھے ہمارے معبودوں کی صفات یعنی ان کا علم اور ان کی قدرت بھی لامحدود لامتناہی ہے اللہ کے علم اور قدرت کے برابر ہے یہ کم ہو گیا اور جس طرح اللہ کا علم اور اس کی قدرت ذاتی ہے کسی کی عطا کردہ نہیں ہے ہمارے معبودوں کا علم اور ان کی قدرت بھی ذاتی ہے اور کسی کا عطا کردہ یہ کیف ہے یعنی اللہ کے علم جتنا اور اللہ کے علم جیسا اللہ کی قدرت جتنا اور اللہ کی قدرت جیسا وہ سمجھتے تھے کم وہ کیف میں برابری کرتے تھے اگر وہ ذاتی نہ مانتے بلکہ عطائی مانتے اور برابر نہ مانتے بلکہ نیچے مانتے لا محدود اور لا متنا نہ مانتے بلکہ محدود متناہی مانتے تو وہ کبھی مشرق نہ بنتے انہوں نے برابر مانا ذاتی مانا اس لیے مشرق بن گئے مقصد الغلات کیا ہے مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی صفات کو باری تالا کی صفات کے نہ برابر مانتے ہیں نہ اس جیسا مانتے ہیں نہ اس جتنا مانتے ہیں ہم کانوں